مشرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریف چلانے والا اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے یا نہیں تلائل نقلیہ سے قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کو معاف نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ اب سوال یہ ہوا تھا کہ طلائب نقلی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا تقاضا کرتی ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آکلاً یہ بات ممکن ہے کہ ان کو معاف کیا جائے لیکن دیگر حضرات نے فرمایا کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مشرق کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے اس پر انہوں نے چار برائے پیش کیے تھے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل رنگ بھی یہی تقاضا ہے کہ مشرق و معاف نہیں کیا جانا چاہیے ان کے حوالے سے بھی ذرا دیکھ لیجیے پہلی نے دی تھی لانا سعودی عطل حکمتی ارتفر بین المسی والمحسن کہ حکمت کا تقاضہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حکیم ذات ہے دانہ ذات ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصیح اور محسن یعنی نیکوکار اور بدکار کے درمیان کیا ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے اور فرق اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسے معاف نہ کیا جائے اور کس کو مشرق کے علاوہ کو معاف کیا جانا چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر اگر ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے ایک خرابی لازم آتی ہے وہ یہ کہ اس سے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب اور لازم سی کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ مشرق کو سزا دے کیا معلوم ہوتا ہے اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں سزا ہوگی ہوگی تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو ہم واجب کر رہے ہیں کہ لازم ہے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو سزا دے حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کرنا درست نہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو چاہیں وہ کرے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا وجود نہیں ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے تو اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کھپ اور کے درمیان فرق ہونا چاہیے یہ بات تو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ حکیم ذات تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کوئی مطالعہ نہیں ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک کی حکمت میں یہ ہو کہ کل کسی کو کسی پشت کو وہاں پر مارے تو بہرحال ہم اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے حکمت پر مطالعے نہیں ہے لہذا یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت کے برخلاف ہو جائے گا کل قیامت کے دن اگر مشرق کو معافی ہو جائے تو یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے پہلی دلیل کا جواب دو ہے پہلا تو یہ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ مشرق کو ہر حال میں سزا دی ہی جائے جیسے کبھی بھی معافی نہیں ہوگی صورت کہ صورت اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا واجب کرنا بھی لازم آئے گا اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا وجوہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کوئی مواقع نہیں کفر <army> <خفر> جو ہے وہ بہت بڑی جناتر شیر جو ہے یہ بہت بڑی جنایت ہے یہ یہ کا احتمال نہیں ہے یعنی یہ مباح نہیں ہو سکتا کبھی بھی اور اسی طرح اس کی حرمت کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ اس کی حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو اس برائے پر انہوں نے کہا فلاح کہ یخلاق کہ یہ معافی کا احتمال نہیں رکھتا ورقول غرامہ اور اسی طرح کیا ہے سزا ختم کرنے کا بھی احتمال نہیں رکھتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دلیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس بات کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے جنہوں نے یہ کہا کہ القشل فی الجنایہ لا يحتمل یقین کیوں اس لیے کہ یہ تو محمول ہے کہ اس بات پر جو ہے وہ کیا ہے ایک عقلی چیز جیسے میں نے کل آپ کو ایک اصول اور ضابطہ بتایا تھا کہ حسن اور قبو آیا یہ عقلی چیزیں ہیں یا نہیں تو جو ہیں وہ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حسن اور قبو جو یہ عقلی نہیں ہے اور باقی دیا وزارت حسن اور قبو کو عقلی تسلیم کرتے ہیں اسی بنیاد پر, پر یہ چاروں دلیلیں دی ہیں اب ان کے یہاں اشارہ بگویا کا جواب دیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ان کی طرف سے یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کئی بات یہ کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے یہ خب یاخلی پر مشمول ہے اور ہم تسلیم ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں قبو یاقلی پر محمول ہے یہاں پر تو عقلی کی بات تو ہے کہ کفر جو ہے وہ کیا ہے بہت بڑا جرم ہے جب کفر بہت بڑا جرم ہے تو اس کی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قابل قابل معافی نہ ہو تو جب آپ عقل سے تقادلہ کر رہے ہو آپ عقل یہ بات کہہ رہے ہو کہ کفر بہت بڑا جرم ہے تو آپ گویا کہ عقلی تسلیم کر رہے ہو ہمیں تو یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ قبو عقلی ہوتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارت جو کام کریں وہ کبھی ہے جو نہ جو کریں وہ حسین ہے جو نہیں ہے وہ کیا ہے کبھی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا وہ حسین ہے جس کا منع کیا وہ کبھی ہے پر نہیں لیکن اگر ہم تسلیم بھی کر لیں لیکن اگر ہم یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ چلیں کفر بہت بڑا گناہ ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ سماعت نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر بھی جواب سن لیجئے کہ ایک صفت ہوتی ہے کریم ایک صفت ہوتی ہے کریم کرم نوازی سے کسی پر رحم و کرم کرنا تو یہ کیا ہے سے معلوم ہوتا ہے اس کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے ایک شخص ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر کوئی شخص یہ جرم کرے گا کوئی بھی افراد میں سے کوئی جرم کرے گا تو میں اس کو اس جرم کی سزا دوں گا میں اس کے جرم کی سزا دوں گا لیکن جب کوئی ان افراد میں سے وہ جرم کا ارتقاب کر لیتا ہے تو جرم کے ارتقاب کے بعد اگر کوئی اسے معاف کر دے تو اس کو کوئی ظالم نہیں کہتا بلکہ اس کو کہتے ہیں وہ کیا بات ہے بہت ہی بڑی کرم نوازی ہے بہت ہی بڑا مخصل انسان ہے کہ اس نے کیا ہے باوجود اس کے, کے جرم ایسا تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اس نے کیا کر دیا بڑے پن کا مظاہرہ کی کیا کر دیا معاف کر دیا آ رہی ہے بات مشکل نہیں تو یہ کہہ دینا کہ ناقابل معافی جرم ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن ناقابل معافی جرم کو معاف کر دینا یہی تو بڑی کریمی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان ہے کیونکہ سب سے بڑا کریم اور کرم نواز کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں جواب سمجھ میں آئے اچھے طریقے سے نہیں تو میں پھر سے بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے یہ کہا کر چونکہ آپ سے ڈال کیا ہے توکر ایک سب سے بڑا جرم ہے جب سب سے بڑا جرم کوکر ہے تو اس کی سزا بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو معاف نہیں ہونی چاہیے شرف کو کبھی معاف نہیں ہونا چاہیے جس کا جواب دیا کہ پہلے تو یہ کہ ہم آپ کی یہ دلیل تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ قبو عقلی پر معمول ہے ہم قو کے عقلی ہونے پر ہم اس کے قائم ہی نہیں ہیں لیکن اگر فرض کریں کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا قابل معافی جرم ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ کریم ذات کریم وہی ہوتا ہے کہ جو قابل سزا جرم کو ہی معاف کر دے معاف کرنے اور معتا جب معافی نہیں مانگتا تو اس پر کیا ہونا چاہیے اس کو معاف بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا جواب دیتے کہ ہم یہ آپ کی عجیب و غریب بات ہے کہ جو آپ اس کو حکمت اور حکمت پر لے کر جاتے ہیں کہ حکیم ذات وہ ہے کہ جو اگر کوئی معافی نہ مانگے تو اس کو معاف نہ کیا جائے تو یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے حکمت یہ نہیں ہے کہ کوئی معافی نہ مانگے تو اسے معاف نہ کیا جائے بول سکتا ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی شخص معافی نہیں بھی مانگتا لیکن پھر بھی اسے کیا کر دیا جاتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے تو معافی نہ مانگنے والے کو معاف کرنا یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے یہ ہم آپ کی والی بات کی ہے یہ کہ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چلو حکمت کے خلاف ہی صحیح حکمت کے خلاف بھی اگر تسلیم کر لیں تو یہ اعلیٰ درجے کا کرم ہوگا کہ پھر بھی ایسے شخص کو معاف کر دیا جائے جس نے معافی بھی نہیں مانگی معافی بھی نہ مانگی وہ پھر بھی معاف کر دے معافی مانگنے کے بعد جو معاف کر دے وہ تو کریم ہے ہی ہے لیکن وہ صرف پڑھ کر کریم وہ ہے کہ جو معافی مانگے بغیر بجروں کو کیا کر دے تو اعتقاد الفاظ و جزاب الفاظت کے یہ ہمیشہ ہمیشہ اس اعتقاد ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی صدا ملنی چاہیے تو اس پر انہوں نے کیا کہ مشرق کو ہمیشہ ہمیشہ کی صدا ملنی چاہیے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے قکر جو ہے اس کا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا بلکہ اس کی موت کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے شرک اس کا موت کے اندر ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے دائمی نہیں رہتا کہ اس کو ہمیشہ کی سزا میں ڈالا جائے بلکہ اب جب تک وہ زندہ تھا اگر سے پر مرا شرک پر مرا لیکن وہ مر گیا وہ اس کا شرک پر رہنا ایسا نہیں رہا ہوا کہ وہ اس کا شرک دائمی ہی رہا ہو کہ اس کو ہمیشہ کی سزا ملے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ایک وقت کی سزا ملے اور اس کے بعد کیا ہو جائے محافیوں کو لازم ہو جائے تو بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ نقلی درائل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف جو ہے ایسا گناہ ہے جسے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائیں گے لیکن اصل یہ بات ممکن نا، ممکن،, ممکن نہیں ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنے معاف کریں جماعت کا مطلب جو پھر کر سامنے آتا ہے وہ یہی ہے آئی بات سمجھ یہاں تک دائر تاریخ تاریخ ہے وہ کس کے بارے میں شرک کے بارے میں تھے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی جرم ہے لہذا اس پر تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تمام گنا تبارک و تعالیٰ کرنا چاہیں تو کیا کر دیں گے معاف فرما دیں گے چاہے وہ سویرا ہوں چاہے وہ کبیرا ہوں اور کبیرا بھی وہ والے ہوں کہ جن سے توبہ ہو چکی ہو اور چاہے وہ والے ہوں کہ جن سے توبہ تو, تو شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک بتا رہا ان کو معاف فرما سکے لیکن یہ ہے معتدلا کے خلاف معتدلا کا مسلک یہ ہے معتدلہ کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ کبیرہ گناہوں میں سے صرف وہ گناہ معاف کیے جائیں گے کہ جن سے توبہ ہو چکی جی فرق کو سمجھیے گا معتبیلہ کہتے ہیں معتبیلا کا مطلب یہ ہے کہ شرف تو معاف ہوگا نہیں کبھی بھی لیکن شر کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ دو قسم کے ایک سویرا اور ایک کبیرہ سویرا تو معاف ہو جائیں گے لیکن کبیرا گناہوں میں سے صرف اور صرف وہ بلے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے کہ جن سے توبہ ہو چکی ہوگی وہ اس کو مختص نہ کر دیتے ہیں کہ جن گناہوں سے توبہ نہیں ہوئی جن گناہوں سے توبہ نہیں کی تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اور والجماعت کا عقیدہ شرک کے حوالے سے یہ ہے کہ مشرک دل دلائل نقلیت یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اب آیا ممکن ہے یا نہیں تو جی ہاں آقل ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف معافی رہی بات شرک کے علاوہ کیا گنا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کیا فرما دیں گے معاف فرما دیں گے البتہ متضرہ یہ فرق کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ وہ کبیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے کہ جن سے توبہ اب تک نہیں کی لیکن سنت اور جماعت کی سب سے بڑی دلیل ایک تو یہ آیت ہے معذ اللہ تعالی اس کے علاوہ تمام گراہوں کو ماہ پر ما دیں گے اور پھر اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے قُلْ يَا أَسْرَفُ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا مِن رحمت کہ اے میرے بندو جیوں نے اپنے نسروں پر بیسی کر لی ہے لا سک من رحمت الله اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ کیوں جلوب جمیل یو فر جلوب جمی آبار تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جیسے کہ ان تمام طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک شرف کے گناہ کی استثنا ہو گئی ہے اس کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ وہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن معتدلہ کہتے ہیں کہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے وہ دو طرح سے کرتے ہیں دو طرح سے استدلا کرتے ہیں پہلا استدلا معتضلہ کا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آیات جو آیات پرانے مجید میں آئی ہیں اور اسی طرح جو احادیث ہیں جو گناہ گاروں کے بارے میں واحد ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ان کو معاف کیا جائے گا تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان آیات کا کہ جو واحد ہیں کس کے لیے گناہ کے لیے ان آیات کے اندر یا ان احادیث کے اندر جو گناہ کے لیے واحدے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر علاوہ فرمایا کام کیا گناہ لوگ کہاں ہوں گے جن میں ہوں گے اس طرح کی جو آیات ہیں یا جو احادیث ہیں منترا کا سلاتا آمدن وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بارے میں کہ وہ شخص کیا ہوگا آ, جہنم میں جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا بطل تنگی کا کہا گیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جب اس کا گناہ معاف نہیں ہوا تو یہ کیا ہوگا جسے معاف نہیں کیا جانا چاہیے اگر اس نے توبہ نہیں کی تو یہ بالکل پہلے کی طرح ہے کہ مومن تو رہا نہیں دیتے آپ پہلے پڑھ کے آتے ہوئے مرتکیب کبیرا مومن نہیں رہتے اور کافی بھی نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ جس میں توبہ نہ ہوئی ہو جس سے توبہ نہ کی ہو کیونکہ اگر اس کو بھی معاف کر دیا جائے جس سے اس نے توبہ نہیں کی تو پھر ان آیات اور ان احابی کا کوئی محل نہیں رہے گا اور اس دلیل کا جواب ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور ان کو سزا ہونی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ گناہ گاروں کو سزا ہوگی کہ جتنی بھی وائرات ہیں چاہے وہ پرانے مجید کی آیات میں ہوں چاہے وہ کہاں ہوں احادیث میں ہوں تو ان آیات سے اور ان احادیث سے صرف اور صرف آزاد کے وقوع کا سلکوس ہوتا ہے وجود کا نہیں کہ آزاد ان کو ہو سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ضرور ضرور سزا ہوگی ہی ہوگی یہ ثابت نہیں ہوتا ان آیات سے بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ان آیات اور حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے گناہ پر سزا کا ہونا اور عذاب کا ہونا ثابت ہوتا ہے لیکن عذاب کا وجود ثابت نہیں ہے عذاب کا وجود ثابت نہیں ہے کہ عذاب ہر حال میں ہو گئی ہوگا, ہوگا ایسا, ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ ان گناہوں پر یہ سزا ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ وہاں فرما دیں گے تو وہاں بھی ہو سکتا جی پھر دوسری دریل یہ چلیں دوسری دریل متضلہ کی کل پڑھیں گے آج اس کا ترجمہ کر لیجیے وہ یا پھر شاپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تالا شرک علاوہ تمام گناہوں کو وہاں فرما دیں گے ان ہو ہو انسانہ کا برخلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ جس گناہ سے توبہ نہ ہوئی ہو وہ نہیں ہوا لا یو کرو قبیر بدو نے توبہ کیسے وہ فیر کا على میں الحکم سے مراد یہاں پر مسالہ ہے کیا ہے یہ مسالہ ذکر کیا جا رہا ہے. حکم, اس حکم کو, اس مسئلے کو یہاں بیان کرنا ملاح رتم اس آیت کا لحاظ کیا گیا ہے ثبوت پر, پر کیا کرتی ہے, دال ہے. یہ جو آیت ابھی گزری ہے اعتبار سے ہم نے اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا ہے لحاظ کرتے ہوئے کون سی آیت کا بھی ہو یا معلوم کایت کے لحاظ سے ہم نے یہاں پر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ کبھی گنا اور دوسرے صغیرہ گناہ بھی کیا ہو سکتے ہیں, معاف ہو سکتے ہیں۔ کہتے وفی تقریر مسئلے کو بیان کرنا وفی تقریر الحکم بیان کرنا بیان کرنا مسئلے کا للآیت اس آیت کے لحاظ کیا گیا ہے ثبوتی جو اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے کہ اس معنی کو ادا کرنے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے بہت ساری آیات اور ترجمہ کا ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے لیکن میں آپ اس کی دلیل بتا سکتا ہوں تو کل کے انشاءاللہ شاء ہماری کلاس چھ پندرہ میں چھ